وفرض الغسلی المزمزۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃسطن شاخسل ساعل البدن وضو کی بحث مکمل ہوئی مولانا وضو کے فرائض بھی بتلا دیے دلیل کے ساتھ اور اس کے بعد اس بات کی دلیل بھی ذکر کر دی کہ مس راس کے اندر کتنی مقدار ہے فرض ناسیہ کی مقدار فرض ہے اس کے بعد وضو کی سنتیں ذکر ہوئی وضو کے مستحبات ذکر ہوئے اور پھر وہ چیزیں ذکر ہوئیں جو وضو کو توڑنے والی ہیں بھائی آٹھ چیزیں ذکر کی انہوں نے بھائی سمجھ میں آ گئے بھائی یہ وضو کو توڑنے والی ہیں بھائی آپ غسل کی بحث شروع کریں گے تو سب سے پہلے فرض بتلا رہے ہیں یاد رکھیے غسل کے تین فرض ہیں مرانا کلی کرنا اچھی طرح ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا کہ کوئی ایک بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے وہ تو کہتے ہیں وفارضول غسلی اور غسل کے فرض جو ہے المز مزہ کلی ہے کلی ہے اور ناک میں پانی ڈالنا سائر بدن اور سارے بدن کا دھونا ہے بھائی غسل سائر بدن تو خوب اچھی طریقے سے غسل کیا جائے کہ بدن پر کوئی جگہ خشک نہ رہے بھائی و سنت اب سنتیں بیان ہوں گی غ غ غ غ غسل کی بھئی و سنت الغسلی این اب دا المغت سلوبی غسلی دہی و فر جی و یوزیل انکان تعلیٰ تمضو اہل صلاحت اللہ ری جلئی سنت طریقہ غسل کا یہ ہے مولانا کہ غسل کرنے والا پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے بھئی سمجھ میں آیا بھائی دونوں ہاتھ دھو لے اور پھر اس کے بعد شرمگاہ کو دھوئے نستنجا کر لے اور اس کے بعد اگر بدن پر کہیں نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو دور کر لے سب سے پہلے کیا کرے ہاتھ دھو لے بھائی پھر اس کے بعد نستنجا کر لے اس کے بعد اگر کہیں نجاست بدن پر لگی ہے تو اس کو دھو لے بھائی اس کے بعد وضو کرے بھائی جیسے کہ نماز کے لیے وضو کیا کرتا ہے اسی طرح وضو کر لے بھائی سورج سمجھ میں آ گئی اور پھر اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہائے بھائی سارے بدن پر تو یہی بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وہ سنت اور غسل کی سنت جو ہے ایب دا الم کی ابتدا کرے غسل کرنے والا بھی غسل ہی اپنے دونوں ہاتھوں کے دھونے کے ساتھ ابتدا کرے یعنی پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھو لے وہ فرجی ہی اور کس کے دھونے کے ساتھ بھائی شرمگاہ کے دھونے کے ساتھ وہ یوزیلا نجاست اور نجاست کو کیا کرے دور کرے ظائل کرے بدنی ہی اگر اس کے بدن پر ہو کہیں سمجھو ابو اللہ پھر وہ وضو کرے جیسے کہ وضو کرتا تھا نماز کے لیے مگر پاؤں نہ دھوئے بھائی اللہ رجلے ہی بھائی یہ پاؤں کیوں نہ دھوئے بھائی یہ ہر جگہ یہ اس طرح کرنا ضروری نہیں فقہ نے لکھا ہے ایسی جگہ ہے جہاں بھوسل کر رہے ہیں پانی وہیں کھڑا ہوتا جا رہا ہے اب آخر میں آپ کو پھر پاؤں دھونا پڑیں گے تو لہٰذا ابھی نہ دھو ابھی نہ دھو بعد میں آخر میں دھو لینا سورج سمجھ میں آ لیکن اگر ایسی جگہ پانی بہتا جا رہا ہے نکلتا جا رہا ہے وہاں سے تو وہاں پر پھر پورا وضو کرے بھائی پاؤں بھی دھو لے سورج سمجھ میں آ بھائی جی پورا تو کہتے ہیں اللہ رجلہی ہم اگر اپنے پاؤں نہ دھوئے سمیو فی ظلمہ علا رأسیہی پھر پانی بہائے اپنے سر کے اوپر وعلی سائر بدنیہی اور اپنے سارے بدن پر سلاسن کتنی مرتبہ تین, تین مرتبہ, مرتبہ بھئی <coughs> <coughs> <coughs> تو دیکھا ایسی جگہ بیان ہو رہی ہے جہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اسی لیے آگے فرماتے ہیں صاحب قدوری کل مکانی پھر اس مکان اس جگہ سے ہٹ جائے بھائی وہاں پر تو کیا ہو رہا ہے پانی کھڑا ہو رہا ہے جمع ہو رہا ہے تو سم میں ہٹ جانا ایک طرف ہو جانا پھر وہ ہٹ جائے کل مکانی اس مکانز اس جگہ سے ایسی جگہ ہو جہاں پانی نکلتا جا رہا وہاں کیا کر لے پاؤں بھی دھو لے پورا وضو کر لے پھر اس کے بعد اپنے بدن پر تین دفعہ پانی پہ بھائی غسل میں خصوصاً احتیاط ہونا چاہیے مولانا کان کے کان خشک رہ جاتا ہے اکثر بھائی یہ ہاتھ انگلی مارنی چاہیے بھائی دونوں طرف اچھی طرح کانوں کے اندر کان کا کوئی حصہ خشک نہ رہے بھائی اسی طرح ناف کے اندر بھی پانی آرام سے نہیں پہنچتا وہاں بھی اچھی طرح پانی پہنچا دے بھائی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوا اور یاد رکھیے غسل کر رہے تھے یا وضو پہلے وضو پہ آ جائیں وضو کر رہے تھے بھائی آپ بھول گئے کوئی ایک جگہ تھوڑی سی خشک رہ گئی پاؤں کے اندر والا نا ایک ٹخنا خشک رہ گیا آپ نے پورا وضو کر لیا بعد میں آپ کو خیال آیا وضو کر چکے ہیں دس پندرہ بیس منٹ گزر چکے ہیں کہ بھئی یہ جگہ تو خشک رہ گئی ہے اس جگہ تو میں نے پانی لگایا ہی نہیں آپ کیا کریں گے اب دوبارہ سارا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی اسی جگہ کو کیا کر لو دھو لو بس اسی طرح غسل کے اندر بھی یاد رکھنا آپ نے غسل کر لیا کلی کرنا بھول گئے یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے تو بعد میں کیا کر لیں کلی کر لیں یا ناک میں پانی ڈال یا کوئی بدن کا ایک یا کوئی جگہ تھوڑی سی خشک رہ گئی تھی بھائی آپ بھول گئے بھائی بعد میں آپ کو یاد آیا یہ جگہ نہیں دھوئی یہاں میں نے پانی نہیں ڈالا تو یہ نہیں کہ پورا غسل دوبارہ کر لیں کیا کرے اسی جگہ کو لے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہ غسل کے فرائض ہیں مولانا یہ تین یہ عام غسل تو ویسے ہی آپ کر لیں بھائی وضو کی طرح وہ ہو جائے گا وضو بھائی اسے نماز وغیرہ پڑھ لیں گے لیکن اگر جنابت کی حالت میں ہو تو یہ فرائض پورے ہوں گے تو انسان جنابت سے پاک ہوگا ورنہ پاک ایک آدمی پورا اس نے نہام لوگوں کو تو بھائی یہ بھی نہیں پتہ اتنی جہالت آ گئی ہے دین کے بارے میں تو کسی کو پرواہ ہی نہیں تجارت کا ہو پیسے کمانے کا ہو کوئی اور مسئلہ ہو تو بڑی گہرائی تک ہر ایک کو لیکن عام لوگوں سے آپ پوچھ لیں ان کو وضو کے فرائض کا بھی پتہ نہیں ہوگا ان کو غسل کے فرائض کا بھی تو کوئی ہو جاننے والے ہیں ان کو بتلایا کریں طریقہ سمجھ میں آیا بھائی ہر ایک کو طریقہ بتلائیں غسل کا لوگ اسی طرح جنابت کی حالت میں پھرتے ہیں بھائی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کلی بھی کرنی ہے ناک میں بھی پانی ڈالنا یہ فرض ہے تو یہ اور خود بھی اس کا خیال رکھیں بھائی تو جنابت کے اندر انسان ہے تو جب تک پلی نہیں کر لے گا ناک میں پانی نہیں ڈال لے گا جنابت سے وہ اس کی جنابت سے وہ پاک نہیں ہو. ہوگا بھائی اسی حالت میں رہے گا ہاں پھر بعد میں وہ وضو کر رہا تھا اسے یاد بھی نہیں ہے اس وقت پلی کر لیتا ہے ناک میں پانی ڈال لیتا ہے اب چاہے اس کو پتہ ہو یا نہ ہو مولانا وہ جنابت سے کیا ہو گیا کیونکہ دو ہی چیزیں باقی تھیں ان کو اس نے کر لیا بھائی سمجھ میں آیا چنانچی اسی پہ بات پھر سوال کرتے ہیں بھائی ایک آدمی تھا اس کو پتہ نہیں تھا مثلا جنابت کی حالت میں گیا مسجد میں اور باہر نکلا تو پاک تھا مسجد نہیں جنابت کی حالت میں مسجد میں گیا اور باہر نکلا تو پاک تھا بھائی بھائی آسان ابھی مسئلہ بتا دیا کلّی کرنا بھول گیا تھا وہ نہ لیا تھا کلّی کرنا بھول گیا مسجد میں گیا وہاں پانی پی لیا منہ میں پانی پہنچ گیا نہیں پہنچ گیا پہنچ گیا شان بھائی عورت نے بالوں کی مڈیاں بناتی ہے بھائی بھائی وہ آپ نے دیکھا ہوگا رسی کی طرح بال بنا لیتی کیا کہتے ہیں اس کو بھائی آپ لوگ بت کہتے ہیں چٹیا ہاں لیکن وہ تو ایک ہوتی ہے اس کی بات نہیں ہو رہے مالانا یاد رکھو عورت ہو یا مرد ہو جب غسل کر رہا ہے پورے بالوں کو بھی گیلا کرنا ضروری فرض ہے اور بالوں کی جڑوں تک بھی پانی پہنچانا سمجھ میں آیا تو عورت کے لیے عام حالت کے اندر یہ یاد رکھنا یاد رکھنا پورے بالوں کو دھونا فرض ہے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا فرض ہے لیکن عرب میں بھئی بعض علاقوں اور میں بھی آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو وہ عورتیں وہ جو رسی کی طرح بال بناتی ہیں وہ بریک باریک بہت سارے بنا دیتی ہیں پورے سر میں بھائی دیکھا ہے یا نہیں کبھی بھائی بہت زیادہ بنا دیتی ہیں مطلب یوں کہیں دو تین گھنٹے کی تو کم از کم چار گھنٹے کی محنت تو ہوتی ہے اس کے بنانے پہ آپ اس حالت میں عورت نے غسل کرنا ہے اس کے بال اس طرح بنے ہوئے ہیں بھائی یہ تو کھولنا یا پھر ان کو اس طرح کرنا بڑی مشقت کا کام ہے تو فقہ ہے کرام فرماتے ہیں اگر اس طرح کی حالت ہے اس طرح بال اس کے بنے ہوئے ہیں تو صرف بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دے یہ کافی ہے سارے ان بالوں کو کھولنا ضروری نہیں مسئلہ سمجھ میں آیا عام حالت میں تو سارے بالوں کا گیلا کرنا ان کو پانی پہنچانا اور جڑوں تک پہنچانا بھی فرض لیکن اگر اس طرح مہنڈیاں بنی ہوئی ہیں بہت ساری جس کا کھولنا بڑی مشقت والا کام ہے تو پھر اس صورت میں کیا کر لے جڑوں تک پہنچا دے سمجھ ان بالوں کو تو کھولنے میں بھی اس کو پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا تو بالوں کی جڑوں تک پہنچا دے پانی بس مولانا کافی ہے لیکن اگر یہی کیفیت ہوئی بھائی آج کل کسی فیشن کرنے والے لڑکے نے اس طرح کر لیا بھائی سمجھ میں آیا تو مرد کے لیے یہ حکم نہیں ہے اسے کھولنا پڑیں گے سارے بال عورت کے لیے تو چونکہ شران بال کاٹنا حرام تھا تو اس کے بال لمبے ہیں اب وہ اس طرح بال بناتی ہیں تو شریعت نے ان کے حکم میں نرمی کر دی لیکن مرد کے لیے تو یہ بال رکھنا صحیح نہیں ہے درست طریقہ نہیں ہے لیکن عورتوں کی طرح اس نے بال رکھے ہوئے تو اب غسل کرنا چاہتا ہے تو اب کھولنے پڑیں گے سارے بال سارے بالوں تک بھی پانی پہنچانا فرض اور بالوں کی جڑوں تک بھی پانی پہنچانا فرض ہے تو یہ جو بال بنائے ہیں باریک باریک ان کو ظفائر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ظفائر مینڈیاں بھائی ولی سا علمرعتی اور نہیں ہے عورت پر انطن خذہ ذفاء اپنی مینڈیوں کو کھولنا فی الغسلی غسل کے اندر ادا بل غل ما جب پہنچ جائے پانی اصول الشعر شعر بالوں کو کہتے ہیں اصول جڑیں اذا بلغ الماء اصول اشعری جب پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے یہاں تک مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی اچھی طرح چلیے مولانا حدقالمرام اللہ علم حقیقت الکلام